Where is the water? Mm -hmm. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغخره ونؤمن به ونتوكد عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة من يهد الله فلا مبلله ومن يبلله فلا هادي له ونشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله محتنم بھائی اور دوستوں اللہ تبارک پہلے کہ چاہتے ہیں انسانوں کے بارے میں کہ وہ سیدھے راستے کو پائیں سیدھے راستے کو کیسے پائیں گے ہر چیز کے بارے میں دو باتیں ضروری ہوتی ہیں ایک تو اس کی تعریف متعین کر دی جائے کہ وہ ہے کیا اور دوسری بات سر یہ ہوتی ہے کہ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے اگر پہلے اس کو صحیح طریقے سے متعین نہیں کر سکا آدمی اسے آپ لوگ کہتے ہیں ڈیفائن نہیں کر سکا اس کی ڈیفینیشن اس کو نہیں پتا ہے کہ وہ ہے کیا تو اس کا سارا سفر ہی ہے وہ پریشانی میں اور اچمبے میں ہے جسے آپ لوگ کنفیوژن کہتے ہیں اس کا سارا سفر ہی اچمبے میں ہے اگر اس سے اس بار کا پتہ چلا کہ یہ چیز ہے کیا ہے اس لیے جو آدمی بھی حضرت مدار سالمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھتا تھا کہ میں بیت ہونا چاہتا ہوں تو خود خط اس کو لکھتے تھے جواب میں کہ بیت ہونے سے آپ کا مقصد کیا ہے آج سے یہ ہمارے یہ منفظات کی تعلیم ہو رہی تھی اور اس میں آدمی نے لکھا کہ بحث سے میرا مقصد یہ ہے کہ دل کی نرمی اثر ہو جائے رکت اثر ہو جائے سوز و گداز اثر ہو جائے ہاں جی مولا صاحب یہی باتیں تھیں نا تو اس کے جو جواب میں نے لکھا کہ اس کی کیا یہ یقین دہانی ہے کہ یہ ہو سکے گا جی جی آپ لوگ گارنٹی اس کی کیا یقین دہانی ہے یہ سے وہ صرف ہو سکے گی صرف فرما دیتے ہیں کہ جو بھی مجھے خدو لکھتے ہیں تو سب سے پہلے میں مقاصد کا تعین کراتا ہوں ان کا کہ یہ آدمی اس چیز کو متعین کر کے اس کو ڈیفائن کر کے متعین کر کے اس کو معلومات ہو کہ اصل کس چیز کو کرنا ہے جس وقت آدمی کو آدمی چیز کا تعین کر لے اور سمجھ جائے کہ یہ ہے آدھ کا سفر جو ہے وہ صحیح سمت کو ہے صحیح رخ کو ہے تو پہلا اس کو ڈیفائن کرنا اس کو متعین کرنا کہ یہ ہے کیا ہے آج دوسری بار اس کا حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے تو اللہ دوبارک اطارا نے سورہ فاتح ہی میں عظیم مقصد جو انسان کو سمجھانا تھا اس بات کا اپنی چاہ سمجھانی چاہیے تھی کہ چاہت میری طرح بارے میں ہے کہ صحیح راستے کو پائے صحیح راستے کو پانے کے بارے میں سب سے پہلے اس کو ڈیفائن کرنے اس کا تجین کرنے کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ صحیح راستے کی حاملین شخصیات ہوا کرتی ہیں تو پہلے مفتی شبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے فلکران میں لکھا کہ پہلے اللہ تبارک سال نے رجال اللہ کی تہاندہی کہی صحیح راستے کے اصول میں پہلی نشاندہی جو ہے وہ رجال اللہ کی ہے اللہ کے بندوں کی ہے اس راستے کے نمائندے اس راستے کے عقائد اس راستے کے اعمال اور اس راستے کا ظاہر باطن جنہوں نے حاصل کیا ہوا ہے تو سراط الدین نام تعلم راستہ ان لوگوں کا جن پر ہوا آپ کا انعام راستہ ان لوگوں کا جن پر ہوا آپ کا انعام تو دوسری آج میں سمایا کہ نام تعلیم کون ہے و سدیقین و شاداب و صالحین کہ وہ انبیاء ہے وہ صدیقین ہیں وہ سوادا او ہیں اور وہ سالہین مفتی صاحب سادا کیسے کہتے ہیں ڈاکٹر سیاد صاحب سودا کیسے کہتے ہیں اے سوادا کی تشریح یہ ہے جو کہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا فرمائی بات نے کہتے ہیں جو اللہ کے رستے میں اللہ کے لیے جان کی قربانی دے دیں یہ شعادا اور یا اللہ کس گروہ کو کہتے ہیں جن کا مشاہدہ بعید کا ہوتا ہے اور سے اور یا اللہ کس گروہ کو کہتے ہیں جن کا مشاہدہ قریب کا ہوتا ہے اور ہم یا ان کو کہتے ہیں جن کا مشاہدہ یعنی ہوتا ہے اللہ دو ہے ایک تو کے لیے جان دینے والا گویت نے دیا کہ ثبوت دیا قربانی کا اور دوسرا جو اہلکس یہاں ہے اور جو مفسرین نے بھی لکھا ہے مصر شفی صاحب نے مالک حلقران نے بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالی کے یقین میں آگے بڑھتے ہوئے مشاہدہ کے مقام پر پہنچے ہوئے ان کا مشاہدہ بائیس کا ہے اس طرح کا دور سے دیکھتا ہے ایک قریب سے دیکھتا ہے دور والے آدمی کے دیکھنے میں کیا صحیح ہوتا ہے کچھ خطا کا احتمال ہے قریب والے کے جو ہے تو اس کے مشاہدے میں اور احتمال کم ہوا اور صرف امیال مسلاح صاحب کو نہیں مشاہدہ ہے وہی جو تو نہیں ہے اس لیے امیال مسلاح صاحب کا خواب وہی ہے ان کے دل میں جو بات آ جائے ابھی طرف سے کوئی احتیاطی خیال آئے وہ وہی ہے ان کو احتیاطی فیصلہ ہے اگر وہی نے اس کو تبدیل نہ کیا تو وہی ہے تو اس کے بارے میں رجال اللہ کی نشاندہی کی گئی کہ انبیاء صدیقین شہادا صحت ہیں یہ حاملین سراط مستقیم ہیں یہ سراط مستقیم کے نمائندے ہیں تو لہذا سراط مستقیم کے لیے سب سے پہلے ان کو ڈھونڈنا پڑے گا اگر تراج سگین کو چاہتا ہے تو تجھے ان کو ڈھونڈنا پڑے گا ان چار گروہوں میں کسی کے ساتھ صالحین کے ساتھ ہوا تو اصلاح اخلاح ظاہری اصلاح رسیب ہو جائے گی اور فراد واجب پر دب جائے گا یہ بائیں طرف والے دوشنی مجھے لادیں دائیں طرف والے تو فراد ہے نیک ہے اس میں سے گیس نکلتی ہے دا آپ کے ساتھی آئے ہوئے ہیں وہ ندیم صاحب صاحب نے بیٹھا ہوا تھا نہیں بولا کہ میں آیا ہوں اور نہ اس کو پتا تو نہیں نا اتنا کش کرے کہ ساری سب کا پتہ پتہ چل جائے کرے دوسرا آدمی اٹھے جی کوئی دوسرا آدمی اٹھے بھائی بات کر رہے ہیں اور شعاد کے ساتھ ہوں گے تو اسلح کا درجہ اور سات یقین کے ساتھ دوسرا جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ فضر فرماتے ہیں ان کا میال ہے کی صحبت ملتی ہے اور گائی کا مال اسلح کا حاصل ہوتا ہے یہ ایک نشاندہی کرتے ہوئے ان چار طبقوں کو پہچاننے میں ہمیشہ کے لیے جو چیز کھری چیز ہوتی ہے اور جس کا فائدہ ہوتا ہے جس کی مانگ ہوتی ہے جس کی منڈی میں قیمت ہوتی ہے جیسے کہ آپ لوگ اپنے دادے کی زبان میں مارکیٹ ویلو کہتے ہیں کو انگریز ہے اگر مارکیٹ ویلو ہو گئی منڈی میں جس کی قیمت ہے اس چیز کے اس, اس, اس, چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگ چیزیں اس کے مقابلے میں چلاتے ہیں چیزیں اس کے مقابلے میں چلاتے ہیں تاکہ اس کی جو منڈی میں جو مان چلی ہے اس کا فائدہ ہم لے لیں نام تو اس کا چل رہا ہے فوائد اس کے ہم لے لیں ٹھیک ہے جی جس بات کو خاص طور سے آج کے بجے میں نے کہنا تھا اس بات کی طرف میں آ رہا ہوں کہنے کی طرف آ رہا ہوں کہ دین کے بارے میں عوام الناس کا یہ حال ہے کہ ہر اہرے غیرے نسو خیرے کے پیچھے چل پڑتے ہیں نہ علم کامل نہ اصلاح کامل نہ جو اس, اس علاقے میں اللہ کے تعلق والے کابر کے صداصل ہے نہ اس کے ساتھ رابطہ نہ نہ کوئی رابطہ, نہ کوئی رابطہ اس کے ساتھ اور کوئی آپ کھڑے ہو کر کھو جس بات, بات کرنے کے لئے کھڑا ہو گیا بس اب آپ اناجتے ہیں بھیڑوں کی طرف کے پیچھے چل پڑتے ہیں. یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کفار کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے وہ اس وقت کہ دوسری جنگ عظیم میں ترکیا نے پہلی جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم میں اتنی زبردست کارکردگی کیے یوروپ کا اندازہ ہوا کہ مستقبل میں جو ہم ساری دنیا پر چھا جانا چاہتے ہیں خلافت عثمانیہ کے ہوتے ہوئے ہم نہیں چھا سکتے اس کو کیسے توڑیں گے اس سے فوج سے توڑیں وہ تو, تو سالہ سال مانگتی ہے چیز اور اتنا خرچہ مانگتی ہے وہ تو کیسے توڑیں گے سارا فنڈ ایک آدمی کو دے کر لال صاحب کو دے کر اور اس کو اجاز کے علاقے میں بھیجا اور پہلے لال صاحب نے اربوں کے اندر رہتے ہوئے ان کے قبائل میں رہتے ہوئے قبائل سے ساتھ بات کرنا ان کے قبائلی لہجے میں بولنا عربی ان کا لہجہ سارا سیکھا ہوا ایسے عربی بولتا تھا تو سمنے والے آدمی کو حیرت ہوتی تھی اور اس نے آ کر آہستہ آہستہ کام شروع کیا اربوں میں کہ تم عرب ہو تم برتر ہو اور یہ سرخ جو ہیں یہ تم پر حکم بنے ہوئے ہیں تمہیں مجاور بنایا ہوا ہے یہ حکم بنے ہوئے ہیں اربوں کو حکم ہونا چاہیے ارب کو امیت اس نے کام چلایا سارے پیسے کے پاس لنگر چلاتے ہوئے لوگوں کو پیسے دیتے ہوئے خرچے کرتے ہوئے چلایا چلایا یہاں تک کہ اوسی کرتا رہا نب و شناخی کرتا رہا کی کی کرترا کرترا آخر اس نے جو ترکوں کی طرف سے مکہ کا گورنر تھا شریف مکہ شریف مکہ کے خاندان کو منتخب کیا جو عرب قومیت کے نام پر لوگوں کو منظم کر رہا تھا اس پر سازش کا تک تکمیل اور ترکوں کے خلاف انقلاب کے لیے اس نے شریف مکہ کے خاندان کو منتخب کیا اور جس بات شریف مکہ نے مغاور کی ترکوں کے خلاف اور بیت اللہ شریف کے باہر مسجد حرام کے دروازوں پر ترک فوجیوں کو قتل کیا انہوں نے اور انہوں نے ان پر فائر تک نہیں کیا انہوں نے کہا کہ ہم حرم وفاق کے اندر گولی نہیں چلائیں گے یہاں تک اقتدار شریف مکہ نے لے لی جس بار شریف مکہ نے اقتدار لینے کے بعد کہا کہ پیر صاحب کو بلاؤ کہ میرے بیٹوں کے درمیان اب مملکت کو تقسیم کرے تو ان کو پتا چلا کہ پیر صاحب گاڑی مڈائے ہوئے تھری پی سوٹ پہنے ہوئے فلاں بندرگاہ سے میری جادیں بیٹھ کر چلا گیا کیا لال صاحب عربی انگریز تھا اور ایک سازش کے تحت آیا ہوا تھا اور اس سازش کو ان کے بڑے بڑے دانشور اور علماء حرم تک اس سازش کو نہیں بانپ سکے تھے نہیں پا سکے اور سب سے زیادہ اس میں کردار فلسطین کے لوگوں نے ادا کیا تھا خلاب عثمانیہ کے طور میں یہ بھگت رہے ہیں نا اور صوبۂ تقسیم یا فقط شریف کے خاندان میں سے فقط اردن کی حکومت ان کے پاس باقی اردن اردو موجودہ لوگ جو ہیں یہ شریف مکہ کا خاندان ہے باقی سب جگہوں سے تعلیم نے ان سے کردار چھین لیا خیر بات کیا کر رہا میں کہ اس لیے سراط المستقیم کے ساتھ سراط المتا علیہم کے ساتھ غیر علیہم و مرد علیم کہا گیا ہے کہ مغدوب کا اور غالین کا راستہ وہ نہ ہو ہری جی تو کسی چیز کو جو ہے تو بیان کیا جاتا ہے وہ مولوی صاحبان کہا کرتے ہیں سلبھی کا دوسرا کیا کہا کرتے ہیں موض صاحب ہاں جی ایجابی اور سلبیس کا کیا مطلب بتائیں پازیٹو نیگیٹو بنتا ہے سلبی ان کے یہ منتق کی بات ہے اجابی سلبی یہ بیان کرتے ہیں اجابی طریقے سے اور سلبی طریقے سے اجابی طریقے سے سلبی طریقے سے بیان کرتے ہیں آپ لوگ کیسے پازیٹیولی بیان کرنا اس کو نیگیٹولی بیان کرنا تاکہ اس کے پاس پہلو کو بتا کر نیگیٹو پہلو کو اجاگر کر کے سمجھایا جائے کہ یہ ہے یہ نہیں ہے یہ ہے یہ نہیں ہے وہ غیر المقوب علیہ ہی ملب کا تجربہ کر کے بتایا گیا کہ نہ وہ مغضوب کا راستہ ہے نہ زالین کا راستہ ہے جو ہیں تو یہ یہود ہیں کہوں اللہ کا غزل انہیں پرایا ہوا ہے ان نے ہدایت کو پایا ہے رد کیا ہے اور والدین جو ہیں وہ عیسائی ہیں جو کہ گمراہ ہیں سے سٹے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے رستے کو پایا ہے اس کو چھوڑا ہے اس کا رد کیا ہوا ہے یہود نے پھر یہ فرمایا گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی میں یہود کو بہت سخت پاؤ گے جو یوروپ میں پی ایچ وغیرہ کر کے آئے ان سے پوچھو کہ کوئی سمجھدار عیسائی تو مسلمان اپنے اسٹوڈنٹ کو کھا کرتا ہے کہ فلانے کے ساتھ کوسٹل ہے نا وہ یہودی ہے تیرا کشیو نکال لے گا رجحے لمبیر صاحب آپ کو ہی کہا تھا جی. پروفیسر نے کیا کہا تھا آپ کو بروٹن نے جی. جی. آواز آخر تک آ رہی ہے جی جی اچھا کسی کو آ رہی ہو تو کھڑا کر بتا دیں خیر جی اس کو سچ بات ہے کوئی اہرا غیرہ نتھو خیرا کھڑا ہو جاتا ہے دن کی بات بیان کرتا ہے اور عوام سادہ لوگ بھیڑوں کی طرف کی پیچھے چل پڑتے ہیں یہاں تک کہ جا کر آ کے کھڑے میں گر رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے اسلائی نسل اس بات کو میں نے لکھا کہ پہلے دور میں پہلے علم سے فارغ ہوتے تھے تو فارغ ہونے کے بعد سال ہا سال بیت ہونے کے بعد مجاہدات سے گزرتے تھے اور مجاہدات سے گزرنے کے دوران اس بات کی نیت ہی نہیں کر کے جاتے تھے کہ ہم نے کوئی عالم بننا ہے ہم نے تجویز کرنی ہے یا ہم نے کوئی استعا کرنی ہے یا ہم نے کوئی کام کرنے کا ہم تو یہاں پر اپنے آپ کو بٹھانے کے لیے اور ان بزرگوں کی بات کو ماننے کے لیے آئے ہیں اس کے بعد میں کہا کہ تو, تو ساری عمر کے لیے یہاں جھاڑو کش رہے گا ہمارے پاس ہم اس کے لیے تیار ہوں گے ہم نے کوئی ایسی ربلی نہیں بنانی کہ ہمارے پاس ضلع میں یہاں منتق جانتے ہیں یہاں فلسفہ جانتے ہیں یا ہم تفسیر جانتے ہیں مزیش جانتے ہیں کئی ساتھیوں کو میں بات سنا رہا تھا کہ کوئی مختلف قسم کے سوال کر رہے تھے ایک خاص طور سے عبد العزیز باغ رحمتہ اللہ علیہ کی بات آ گئی میں نے کہا نزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جو طریق سلوک ہے اس کو یہ سلوک فتح والا راستہ ہے جو کہ عجیب و غریب تف کا طریقہ کار ہے بہت کم لوگ اس میں ہوتے ہیں ان سے میں نے کہا کہ یہ انہوں نے واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ تھے جو شاید و فتح تھے باطنی کی ایک ہیں جو عجیب و غریب چیز ہے اور ایسے لوگوں کے مریض بھی کم کم ہوتے ہیں راستہ بھی ہی بڑا مشکل ہے سنبھالنا بھی اس کو مشکل ہوتا ہے تو ایک بزرگ کے دو دو تھے ان کے دو ہی مریت دو ہی مرید تھے ان کے حاضر تربیت تھے ان بزرگوں کی وفات بننے لگی جب وفات قریب آ تو انہوں نے دونوں کو بلایا ایسے کہا کہ حق تو تیرا بنتا ہے حق تو تیرا بنتا ہے لیکن یہ دوسرا جو ہے جلد باز ہے جلدی کرتا ہے تو اگر تو چاہے تو میں اس پر متوجہ ہو جاؤں اور یہ سائے میں فتح ہو جائے تو, تو اس پر ناراض تو نہیں ہوگا کھپت تو نہیں ہوگا ارے کے پاس بس فقط اللہ کی رضا کے لیے آئے اور آپ کی خدمت کے لیے آئے ہمارا آپ کو اور کسی چیز کی طرف نہیں جس کو جو دیتے ہیں جو دیتے ہیں ان کا وقت تھوڑا تھا اس کی طرف متوجہ پر متوجہ ہوئے باتر اس کا روشن ہو گیا رخوص کر دیا یہ <تصفيق> آدمی کہتا ہے کہ جب بزرگ وفات پا گئے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے اور ان کی ایک ہلوائی کی دکان تھی وہ پیچھے رہ گئی میں <تصفيق> دکان پر بیٹھا کام کرتا رہا ان سارے بچوں کو پالا بیٹوں کی بیٹیوں کی شادی کرائی تو ان کی اہلیہ سے کہا کہ باپ ان سے فاروق ہو گئی ہیں باپ بھی شادی کر لیں کی بھی ہو گئی کہ کہ میرا کام مکمل ہوا اور پھر میں وہاں سے رخصت ہونے لگا میرا خیال ہوا کہ میں حضرت صاحب کے مزار پر جا کر آخری فاتحہ پڑھ لوں اور فاتحہ پڑھنے کے بعد میں پھر رخصت ہو جاؤں اگر میں گیا رات کو فاتح میں نے پڑھی مجھے یوں محسوس ہوا کہ صاحب قبر نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے چھوٹ پائی ساری رات وہاں گزری صبح کے وقت جو تو رخصت ہونے لگا تو میں آخری دعا تھی اور دعا کرتے نکلا تو اندازہ ہوا کہ باتم روشن ہو گیا میں اپنے ملک اپنے علاقے کی طرف سفر میں چلا راستے میں دیکھا کہ ایک جگہ ایک آدمی کو گھسیٹ کر لوگ لے جا رہے ہیں تو میں نے پوچھا یہ کون ہے ان نے کہا اس آدمی پر عمان نے پھانسی کا فتو کیا ہوا ہے اور اس کو ہم پھانسی کے لیے لے جا رہے ہیں تو میں نے اس کو دیکھا کہ میرا وہی ساتھی ہے جس کو شاید و فتح بنایا تھا ہمارے حضرت صاحب نے لیکن اس کا اتنا بوجھ تھا کہ اس میں وشواس باقی نہ رہے یہ ہو گیا اور مجزوبیت میں اس کی زبان سے باتیں نکلتی تھیں کہ جو خطرناک تھی اس پر علماء نے فتویٰ کیا ہوا تو اس کے پھانسی کا تو کہ میں نے سے کہا کہ آپ اپنی سے میری ملاقات کرا دیں میں ان سے تھوڑی سی بات کرتا ہوں میری بات کے بعد پھر جو ہے تو جو ان کا فیصلہ ہوا اس وقت تک اس کو پھانسی نہ دی جائے تو کہ میں کیا علماء کے سامنے علماء کے آگے میں نے بات کی اس کی باتوں کی تعویل کی اس کے حال پر میں نے بات کی اور پوری بات جب میں نے ان کے سامنے رکھی تو پر علماء سے میں نے عرض کیا کہ اب اس کے بعد آپ کا کیا خیال ہے اس پر فتوا پھانسی کا ہو سکتا ہے نکاح کی جو اب بات آپ کہتے اس کی سے میں نہیں ہو سکتا ہے؟ اس کو میں نے چھڑایا وہاں سے چھڑا کر اس اس کے باطن پر میں بتوجی ہوا, ہوا ہوا ہوا ہوا یہاں تک اس کا وہ ہال توڑا بعد ہال توڑا یا اس کا ہال ٹوٹا اور سے بھال ہوئے میں نے کہا چلو بھائی اہل تھے نہیں اہل تھے نہیں اور جلد بازی سے اور غور سے تم نے لینا چاہا تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ پہلے لوگ جو تھے وہ اپنی اصلاح کے لیے جاتے تھے اہل سبب کا نصاب سب سے مختصر چار سال اور پورا نصاب بارہ سال ہوتا تھا مختصر نصاب چار سال اور پورا نصاب بارہ سال ہوتا تھا. اس واقعے کو کئی دفعہ بیان کیا میں نے اس کو بیان کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک واقعات ہیں تو ایسی علمی باتیں ہے نہیں ہمارے یہ میری ایک اجازت جو ہے وہ مولانا ذخیرہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے ہے جس میں ہمارے مصر شاہ صاحب جو تھے یہ بیچ تھے ڈاکٹر محمد انیر صاحب سے ڈاکٹر محمد امیر صاحب جو تھے وہ بیچ تھے پیر قابلی صاحب سے پیر کابلی صاحب ایک بزرگ ہیں گزرے ہیں جن کا کہاٹ میں مزار ہے ابھی تھوڑا سا بات نہیں والا آدمی ہے کب بیٹھتے بیٹھتا ہے بیٹھتے ہی پاس این ذکر جاری ہو جاتا ہے بلایا را آج بھی اپنے کو نہیں کر سکتا اتنی تاثیر مزار کی ہے ایک آپ ہم یہاں کو لے گئے تھے مزار پر ہم اجتماع استعمال بھی کیا تھا کیونکہ بدار وغیرہ مزار پر نہیں ہے اور مسجد بھی ہے وہاں بھی ہم نے کیا تھا پیر کابلی صاحب پرانے زمانے میں بغداد میں کابل سلسلے میں کامل ہوئے اور کامل ہو کر آئے یہاں پر آنے کے بعد پھر وہ لچپندیہ سلسلے میں سیکھنا چاہا جن بزرگوں سے بیت ہوئے وہ زرت صاحب بتاتے تھے کہ ایک تو جب بیت ہوئے تو اس خانقاہ میں کسی کو یہ نہیں پتہ چل سکا کہ یہ عالم ہے اور قابلیہ سلسلے کا کامل ہے خانقاہ کے لیے لکڑیاں لانا آگ جلانا اور کھانا پکانا یہ کام کام کرتے رہتے اور لگنے لکڑیاں لینے کے جنگل پر جاتے ہیں وہاں اپنے سارے مراکبات ذکر اذکار سارے مکمل کر کے لکڑیوں کو اٹھا کر آ جاتے پڑھانے کے بعد خدمت پر لگ جاتے اور خدمت پر لگنے کے بعد کسی کو پتہ بھی اور لوگوں کا خیال تھا کہ یہ لکڑیاں گٹھڑ والا مزدور ہے اور باقی جو تو خانقاہ کا خادم ہے کھانا پکانے کا صفائی کا باقی کاموں کا یعنی قابل سلسلے کو مکمل کرنے کے بعد اس تنا کے ساتھ یہاں مجاہدات جائیداد شروع کی جن بزرگوں کے پاس تھے کچھ ہفتہ چلنے کے بعد انہوں نے کہا کہ برخدار آپ کی اگلی منزل پر میں آپ کو اٹھانا چاہتا ہوں آپ اٹھ نہیں رہے ہیں اگلی منزل پر آپ نہیں اٹھ رہے ہیں تو صاحب نے کچھ دن غور و فکر کیا ان کے حال بہتر ہے پھر ان سے کہا کہ اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ میں سید ہوں اور سید لوگ افسل ہوتے ہیں ہمارے آپ کے لیے تو یقین نفسل ہے ہمارے آپ کے لیے سادا یقین نفسر ہے ہم تو بڑی قدر کرتے ہیں خود میں خود اس کو تو یہ بات نہیں کہہ نہیں آیا کہ میں آپ سنوں خود اس سے یہ بات نہیں کہ میں آپ ہوں کہتے آپ کے کل میں یہ بات آپ کا ہے کہ میں سید ہوں یہ بات آپ کو اگلی منڈل پر جانے نہیں دیتی ہے پھر کیا کریں گے آپ کو ہاٹ کے فلان چوک میں بیٹھ کر پرانے جوتے سیے سینے کی دکان کریں تو چوک میں چار سال بٹھایا پرانے جوتے سلواتے رہے چار سال پرانے جوتے سلوائے یہاں تک کہ دل میں سے بات نکل گئی بھول بال گئی کہ ہم صحیح سادت بھی تھے یا ہیں یا بالکل دل سے بات نکل گئی خیال میں سے زائل ہو گئے پھر ان کو لے گئے پھر ان سے کہا کہ اگلا قدم آپ کا اب ہوا یہ دل میں جو تھی اٹکی دل میں اٹک تھی یہ اٹک آگے بڑھنے نہیں دیتی یہ اٹک آگے بڑھ نہیں دیتی تو یہ مدرسے والے مولوی صاحبان ہیں ان کے اس کپڑے وین کی سفید پگڑیاں جب میںچتا ہوں تو مجھے تو بڑا ڈر لگ جاتا ہے ون کپستی کے چیزوں کو دیکھنا تو اس کو جھاڑ پھونک کرنا مجھے وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے جبکہ مسیح نبی کی تعمیر میں حضور صلی اللہ صاحب اکرام کے ساتھ خود کام کر رہے تھے اور اتنی گرد آپ کے بدن مبارک پر پڑی ہوئی تھی کہ جلد مبارک نظر نہیں آ رہی تھی اور صابۂ اکرام جب تھکے رکاوٹ نہ تازہ کرنے, اپنے آپ کو تازہ کرنے کے شہر پڑا نہ با محمد الہاد اما بکین ہم وہ لوگ ہیں کہ جو بک چکے ہیں جو بیت ہو چکے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کے لیے کس طرح پڑا شہر کو جی الہادی الہاد جب تک ہم باقی ہیں اس وقت تک جو ہے تو یہ جہاد کے لیے ہم وہ ترجمہ مفہومت کہیں بنتا ہے ترجمہ باقی غلط ہو تو ہمارے کو علمی ایسی تو ہے نہیں ترجمہ صحیح کر سکے شہر یاد ہے نہان اللہ دین ابا محمد الادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی میں دو ہی شہر پڑے ہیں تو اس کے جواب میں آپ نے شہر پڑا کیا شہر پڑا جی لَا اللح ایش اللح ایش اللahn ایش اللahn lim اللہ ملا ایشا اللہ بدلا صاحب ایشاخرا ہوگا کیش اللہ ہوگا ایشا لبر زبر کیوں آئیے جی وہاں پر جی اچھا اللہ کے بعد زبر آتی ہے اللہ اللہ ایشرا فخر حاجرہ یہ اعلیٰ زندگی تو زندگی آخرت کی ہے یہ آلت انسار کی مقصد فرما دے اور ماجدین کی مقرد فرما دے سردار رجحان مقصود کائنات اور گرد میں سارا بدرٹا ہوا ہے اور اینٹیں اٹھاتے ہوئے اور گارا لگاتے ہوئے اور تو سے کام میں لگے ہوئے گائے نہ بھائی محمد جہاد ماں بکی نا بدل جہاد ماں بکی ند اللہ مل آخرا اللہم ایشا اللہ یہ جب پشاور کا مرکز بن رہا تھا بزرگوں نے پیغام بھیجا تھا کہ یہ خود آ کر کام کرے مزدور نہیں آئیں گے پچاس آدمیوں کو میں لے کر گیا ان یونیورسٹی سے کو اور رساتہ کو مٹی کی گارے کی اور سیمٹ کی اور ریت کی ٹاٹکیاں اٹھانے کے لیے نای? سارے کام کرتے مجھے مزاح سروں سے بڑی مایوسی ہے جو بھی آتے اس کو چند میں, میں ضرور دیتا ہوں برجیوں کے سے کہتا ہوں اس کو بھی میں چند دیتا ہوں نای? پہلے عزیز کہا تھا اس کو بھی میں چندہ دیتا ہوں مفض نہیں تالا وہ جو ہے ان کی مشکلات اس پر جس سے جہاں تک ہو جتنے وسائل میرے پاس گھل کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن میں ان سے پر امید نہیں ہوں ان کسری کپڑوں سے اور ان کی جو ہے جس پر وہ گرد نہیں پڑنے دیتے ان کی سفید بگڑیوں سے میں سے مطمئن ہوں اس طرح جتنے بیٹھے سب کو میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے مرائے نکری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے استری کپڑے لائے گئے تم نے آدمی نے کہا کہ تم کو مروڑ کر استری کو ختم کرو پھر مجھے پہناؤ اور میں نے مجاہد عظیم متل حریت اور شیر اسلام مولانا غلام زاربی کو دیکھا ہے یو خان سے سارے سرسدان درستے تھے پورے پاکستان کے نام غلام بھی تھا. تو اس پر درجہ تاریخ کرتا تھا کیوں کہ اسمبلی ہال میں ویگن سوتر کر پیدل جا کر بیٹھتا تھا جبکہ بڑی بڑی لینڈ خودوں میں یہ پنجاب کے چودھری جایا کرتے تھے اور سمجھی کا اجلاس کے جب جاتا تھا تو پھرڈی میں کسی مولی صاحب کے مسجد کے اوزرا میں ٹھہرا کرتا تھا اوزرا نے کیا بتایا تھا کھانا اپنا ہوٹل سے کھایا کرتا تھا ایک کرٹل میں کھانا کھا رہا تھا تو ایک آدمی گزرا کہ اس نے ہوٹل والے سے کہا کہ یہ کون ہے کہ آپ کھانا آپ کے پاس کھا تو نکھا. نکھا کہ اس کے کھانے کے پیسے میں دیا کروں گا سے پیسے نہ لیں کھانا کھایا ہوٹل والا کہتا ہے میں آپ سے پیسے نہیں لیتا کہ کی پیسے کیوں نہیں لیتے ہو نے کہ ایک آدمی کیا کر گیا ہے پیسے میں دوں ورنہ میں آپ گاڈر پر کھانا ہی نہیں کھاؤں گا یہ ایڈجسٹمنٹ والی سیاست والا نہیں تھا یہ منشور والی سیاست والا تھا کہ میں نے اس منشور کو اور ہلاک کرے مطالعہ کے منشور کو چلانا بجے ایک آدمی میں ووٹ نہ دیں میں اس کو لے کر میں نے کےڈے چلانے والوں کے ساتھ بھی ایڈجسٹمنٹ کر رہا ہوں ملا صاحب نہیں اور دوسرے کے ساتھ بھی کر رہا ہوں تیسرے کے ساتھ بھی کر رہا ہوں خیر میں ایک ایسے جملہ بہت کے بیچ میں بات آ گئی ہم نے اصلی بات اس کو کہنی ہے اس کو اجاگر کرنا ہے وہ کیا بات ہے جی جو اصلی میں کہنا چاہتا تھا ہاں پیچھے چلنے کے لیے پہلے دور میں سوا تھا کہ وہ آتے تھے اور آنے کے بعد پھر اس بات کے لیے آتے تھے کہ ہم تو اپنے آپ کو فنا کرنے کے لیے وہاں جا رہے ہیں لہذا وہاں سے اگر ہماری لحمد یہ ہوا کہ تجھے اب ساری عمر کے لیے جھاڑو دینے کے لیے رکھ لیا ہے پھر ہماری بڑی سہارت ہے ہمیں دوسری بات کا تذکرہ نہیں کرنا ہے بہت بڑی ہماری خلقاہ تھی رائے پور میں عل شاہ رحیم رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہو رہے ہیں ان کی وفات ہوئی تو آفات ہونے کے بعد اضرت القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو گدی پر بٹھایا گیا اگر مولانشانی رحمۃ اللہ تشریف لائے یادر رائے پوری سے آپ گئے تو ثانی رحمت اللہ نے پوچھا کہ میں حضرت کی زندگی میں وہاں آیا ہوں آپ سے ملاقات نہیں ہوئی آپ وہاں پر ہوا کرتے تھے ان دونوں میں انہوں نے کہا جی ہاں میں ہوا کرتا تھا وہاں جھاڑو واڑو دینے کی خدمت میرے میں ہوا کرتی تھی میں ہوا کرتا تھا فرماتے ہیں کہ ان کو عبد دکھائے رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو تو خانقاہ میں سال میں رکھا حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ساری عمر نہ خلافت دی اور نہ کوئی بیان کرانے کے باغی امبئی جھاڑو دینا دنگر کرنا کھانا پکانا باقی سارے خط بڑے کام تھا ذکر تربیت اس وقت پر فرما رہے تھے ساری عمر نفرت پیٹتے پیٹتے پیٹتے پیٹتے پیٹتے پیٹتے اس حال کو پہنچ جائے کہ ہم جب اٹھیں تو سر یہی بیٹھ سکے اگر میں آپ کی میں ہوا کرتا تھا میں جھاڑو واڑو دیا کرتا تھا اس زمانے میں ہمارے پہلے بزرگوں کے طریقہ کار ہوتا تھا اب مدارت سے دوسری میری مایوسی کی وجہ یہ ہے کہ یہ فارغ و تاثیر ہونے کے بعد ہدایہ کی کتاب الحیال کو سیکھ کر ہلے بھانے تعبیلیں اور یہ کر کے اور اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامل ہو گئے یہ ہم خیال یہ ہوتا ہے عربی کے استعداد ہوتی ہے اور اس کے والوں کی اردو کے استعداد اردو کی کتابوں کو پڑھ کا فائدہ کر فائدہ حاصل کر سکیں عربی کے استعداد میں نہیں ہے اور ذور یہ ہو گیا کہ ہم کامل ہو گئے ہیں اور بس تو آپ لوگ خفو ہو گئے ان باتوں پر جی باتیں ہماری تلخی ہوتی ہیں پسند آئے کسی کو نہ آئے ہم نے تو اپنی بات کو بیان کرنا خیال یہ کر رہا تھا کہ پہلی بات جو ہے وہ رضان اللہ رضال اللہ کا تذکرہ کیا گیا ہے اللہ کے کامل بندے جن کے بارے میں بتایا گیا کہ امبیا صدیقین شادا سالحین کے سارے آدمی جس کا جو فرائض واجبات پر سرو مقدہ پر پکا ہو گیا ہو اور اس کو فضول سے رک رہا ہو اس سے کم آدمی کے ساتھ تو مجالسہ دوستی تعلق سوائے مجبوری کا رکھنا ہی نہیں ہے میرے بھائی بس اسبا کی ہماری تعلیم ہو رہی تھی صدقات کی تعلیم ہوتی ہے اس میں حدیث آئی کہ نہ کھائیں تیرا کھانا مگر متقی مطلب مولانا ذقریب صاحب رحمۃ اللہ علیہ و نے بہت جامع علم دیا ہے انہوں نے اسے بات کرتے ہوئے فرمایا کہ کھانا ذرا غریب مسکین کو اور ہر روز بند کو کھلانا ہے جو آدمی بھوکا ہے اس کو زیادہ اس تو زیادہ کھلانا ہے اور یہاں کہہ عزیز کے کہ نہ کھائیں تیرا کھانا مگر متقی تو اس کی کیا تشریح ہو اظہر شہر میں تشریح کی ہے کہ اعزاز کے ساتھ گھر بلا کر بطور مہمان کے کھانا کھلانا جو ہے وہ سوائے متقی کے اور کسی کا نہ ہو کیونکہ اس سے تیرے گھر میں تقوی کے اثرات آئیں تیرے بچے دیکھیں تقوی والے آدمی کو دیکھیں گے اس چیزوں کو دیکھیں گے خیال ہوگا کہ یہ معیار ہے یہ اعزاز کی چیز ہے اور غیر مطلب کہ تو جا کے اعظار کے ساتھ مہمان بنا کر کھانا کھلائے گا تو تیرے حال تیرے گھر میں پھر اس کو فجور گھسے گا اور باقیوں کو بھوکا ہے پیاسا ہے نیک ہے نیک،, نیک نہیں ہے سب کچھ حال ہے اس کو کہاں پر ہے اس کی ضرورت پورا تھا اس کو کھانا کھلا تو دماغ والا توفیق دی ہے اس لیے حدیث کی تشریح کرنی ہوتی ہے اور تشریح ماہرین حدیث کرتے ہیں اور فقہا کرتے ہیں اس کے بغیر چلنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ حدیث کی تشریح میں سیاک و سباق کی ضرورت ہے کون سی حدیث کس حال میں کس موقع پر کس ترتیب پر آپ نے شاد فرمائی ہوئی آج کل آزاد کی چاروں طرف تاریخ چل رہی ہے نا بلا دو حدیثیں بتا دیتے ہیں ساتھیوں کو اور نئے دے کر کی ساری تبلیغ تین باتوں کی ہے حدیث کی جو غیر مقدین نے ساری تبلیغ تین باتوں کی ہے رفیع نواز ناسو کو اٹھانا آمین ملزہ زور سے آمین کہنا اور امام کے پیچھے فاتح یہ سمجھتا کہ سارا دین ان تین باتیں بن یہ اگر نہ ہونی تو بس کوئی چلو اور اس کو چلو اگر چلو نیند پر لا کر سنا رہا ہے پھر بھی کوئی بات نہیں اس پر جھگڑے اور فساد کھڑے کر کرنا اور ہنگامے برپا کرنا ساتھ یا اگر مجھے شکایتیں کرتے رہتے ہیں کہ اس کا تدارک کو اکثر کوئی بندوبست ہو تو, تو یار میں اس کے کیا بندوبست کریں اس کے بندوبست کی ماں ہماری مجالس میں آئے ہیں، صحیح موقع کو سیکھیں سیکھنے کے بعد آپ کو آج آسانی ہو جائے گی کو سمجھنے میں ایک بات کو آپ پانچ منٹ میں دس منٹ میں سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے है. اور دین جو ہے رفیع دین آمین بل جہر اور خاص فاتیہ خلف المان رام کے پیچھے صرف فاتحہ کا پڑنا صرف تین باتیں تو نہیں ہیں میرے بھائی عصمت قائد کی اصلاح ہے عصمت اخلاق کی اصلاح ہے باطن سے قیبر رسول اللہ علیہ کی نظیا نکالنا ہے باطن میں توحید کو پکا کرنا ہے اور باطن سے شرک کو اور فضولیات کو نکالنا ہے غیر اللہ کے صلی کو غیر اللہ کی محبت کو خوف کو نکالنا ہے تو یہ باتیں ہیں اصلاح تو اب دوسری بات کی باتیں ہیں پہلے تو اسلحہ کے بارے میں رضا اللہ کی خاندہ اور رضا اللہ رضا اللہ کے سلسلے میں کوتاں میں نہ ہونا اور کاملین وقین واج پرمود نے اخبار کی ان کے پیچھے چلنا ان کی اس میں نگرانی میں کام کرنا اس جگہ جگہ نسو خیرے کھڑے کر کے کافر جو ہے وہ اپنے مطلب حاصل کر رہا ہے یہ سارا جو چاروں طرف کچھ خون دیکھ رہا ہے چاروں طرف کا کچھ خون جہاں حکومتوں کی کوٹائی اور حکومتوں کا کفار کے پالیسیوں کو چلانا جہاں وہ ان کی کوتائی ہے وہاں یہ کوتائی جو عام ہو رہی ہے ایسے لوگوں کے ہاتھوں آم جو غیر معیاری ہیں وہ آلے کار بن رہے ہیں تو با جس وقت حسن آیا ہے یہ افضلہ بن سبایا ہے یہودی اور اس نے ادور فاروقی میں سازش شروع کیے اور عقائد پر باس نہیں کر سکا کیونکہ علم بہت پختہ تھا لوگوں کے عقیدے بہت واضح تھے اس نے اختلاف نہیں ڈال سکا لیکن سیاسی اختلاف ڈال کر حضرت عثمان رضی عظیلہ عظم کی شہادت اس کے خارجیوں کیا تھا اور ساتھ چھ سال تک لڑائیاں کہ چھ سال حضرت رضی اردو جلعم کو ایک گنج صاف کرنے سے وقت ہی نہیں ملا کہ اور کام کر سکے اور خارجی کون تھے خارجی اس زمانے کے وفاظ اور تفسیر کے ماہرین تھے ارے زمانے شیخ القرآن ہیں. اور یہاں تک آگے بڑے ہوئے لیکن کہا کرتے تھے کہ تفسیر کو جو ہم سمجھتے ہیں نوز بلّہ کو تلو دلدار میں نہیں سمجھتے واقعہ آپ کو سنا دیں کہ جس وقت آخری مارکیل ولا ان کے ساتھ نہروان میں ابھی ترین فرمائے گا کہ نہروان میں ان کے اہل بادل کے ساتھ ہوگا مقابلہ ہوگا اور اس میں ان کو قتل کیا جائے گا اس خاص آدمی کا نام دیا گا کہ اس کو قتل کیا جائے گا اس کا کے بازو کا نہیں ہوگا اس بازو کی جگہ اس کا واش کا بڑا لوکس ہوگا اس کا کھینچیں گے تو بازو جتنا لمبا ہو جائے گا چھوڑیں گے تو اس جگہ پر آ جائے گا اس کا نام بھی نام اس کا کسی کو یاد ہے جی اربدایا اور نیا میں سے لکھا ہوا ہے بارہ ہزار آ آئے ہیں اور آئے ہیں یہ یعنی دیندار لوگوں کے روپ میں آئے ہیں اور دیندار لوگوں کے روپ میں پورے اخلاق کے ساتھ اپنے کو دیندار سمجھتے ہوئے اور اس بار کو جان بھی نہیں رہے تھے کہ ہم یوجنوں کے ایجنٹ اور یوجنوں کا الاکار عبداللہ بن سبا کی ترتیب پر چل رہے ہیں التم نے اچھا آخری صلاح اس پر کیا کہ جب اللی ادل نے میر ماحول دلّی کے ساتھ سلاح کرنے کی بات کر لی تو ان نے کہا اس نے یہ غلط کیا اس نے سلاح نہیں کرنی چاہیے اس نے قرآن پر فیصلہ نہیں کیا ہے اس نے اپنی مرضی کا فیصلہ کیا ہے وہ یہاں تھا کہ ان کو غلطی کا کو نشاندہی کرنے کے لیے عطلی اللہ نے سب کو بلایا اور قرآن مجید کو رکھ کر کہا کہ اے مصحف یعنی قرآن تو اٹھ کر فیصلہ کرنے کے درمیان تو کسی نے کہا کہ میرے فیصلہ تو اس کے مطابق آپ لوگ کریں گے تو نے کہا یہی بات تو میں کہنا چاہتا ہوں ان کو تو قرآن پر فیصلہ کرے گا تو وہ آدمی کرے گا جو قرآن قرآن کو جاننے والا ہے اب باہر ضرور کی شاگرد دل اللہ تم لیکن وہ اپنے زوم میں اپنی بات کرتے پھکے تھے اپنی قرآن فہمی پر نہیں مانا ساتھ حضرت عبداللہ اللہ بن عباس اللہ تم کو اور عبد بن اللہ بنج اللہ تم کو بھیجا مذاکرات کرنے کے لیے ان کسانوں نے مذاکرات کیے یہاں تک چار ہزار کو تو بتاب کر گئے اور چار ہزار تو بتایا تو نہیں ہوا لیکن جنگ سے ٹل گئے وہاں سے اور بکھر گئے اور چار ہزار جو تھے وہ میدان میں باقی رہ گئے اور خلیفہ راشد کی یہ بات ہوتی ہے کہ خلیفہ راشد نے مسلمان پر کبھی تلوار نہیں اٹھانی ہوتی قدر نہیں کرنا ہوتا مسلمان اللہ نے اپنی جان شہید کرائی ہے لیکن انہوں نے خارجیوں پر فوجی آپریشن کا فتویٰ نہیں دیا آج اہل حکومت کو تھوڑا سا گزار مل جاتا ہے تو انسانوں کو ایسے کچھ بھی خون کرتے ایسے دلاتے ہیں گویا کہ انسان ہی ہو اورلیم اور لوگ کہتے رہے میں پھر جس بات کے دور میں باقاعدہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عدم نے فتوا دیا ہے ان کا ان کے کفر کا فتوا دیا ہے پھر آپریشن ہوا ہے عثمان اجلان کے لوگوں نے کہا کہ آپ کی جان جائے گی انہوں نے کہا میری جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے حملہ کیا سخت جنگ ہوئی کہتے ہیں کہ کیوں کیا اب یہ جذبے والے تو تھے اپنے آپ کو شیخ القرآن سمجھ رہے تھے اور اپنے آپ کو مفسرین اور دیندار سمجھ رہے تھے تو خوب جم کر لڑے ان کو شکاست بھی ہے تعالیٰ نے کہا کہ یہ نہروان ہے کہ جی نہروان ہے ان نے کہا لاشوں میں سے فلانے کو نکالو ڈوںڈا اور نکال نہیں ملا جی فلاح اللہ کہ نہروان ہے کہ اس کی لاش ہے نکالو اسے. پھر ڈونڈا پھر نہیں ملا پھر لوگوں نے کہا کہ یہ نہروان ہے نکالو فلانے کی لاش کو لاش کو روڈ پہ گئے اور روڈ پہ نیچے سے لاشنے نکلی اس کی واقعی واقعی سلی کا آدمی ہے کہ اس کا نہیں تھا یہاں گوشت کا لوٹا تھا کھینچے تھے اس کو بازو بن جاتا تھا چھوٹے تھا میں نے کہا یہ اس کے بارے میں فرمایا گیا تھا یہ حدیث ہے نے فرمایا تھا کہ اس کے مقابلے میں آئیں گے اور یہ اس آدمی کی علامتیں ہوں گی جو کہ جو کہ بڑا شیطانوں ہوگا اس کی علامات ہے فلاح صحیح راستے کو پانے کے لیے رجار اللہ کا تذکرہ کیا گیا رجاز اللہ کی معلومات کر کے اہل حق کے ساتھ ہو کر تو کام کرے گا تب تیرا وقت جیسا ہی استعمال ہوگا تجھے اسلام نصیب ہوگی تیری وجہ سے دین کو فائدہ ہوگا تیری وجہ سے امت مسلمہ کو فائدہ ہوگا ورنہ امت مسلمان کے لیے فساد برباد کیے رکھے گا امت مسلمان کے لیے فساد برباد کرے گا تو. اور سمجھ رہا تو میں دین کر رہا ہوں میں دین کا کام کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوگا فساد صحیح مشید احمد اللہ علیہ کے جہاد میں ایک مول صاحب آئے اور انہوں نے کچھ دن کام کیا کام کرنے کے بعد انہوں نے اعتراضات شروع کر دیا کہ یہاں تو مساوات نہیں ہے اس کا ایک لنگر فوجیوں کا ہے ایک لنگر افسروں کا ہے اور دوسری بات یہ ہے کتنا کتنا ارسوں کا کوئی زیاد نہیں ہے روٹیاں کھا رہے ہیں بیشن. بال بچن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان کے حقوق ذائن سے ہو رہے ہیں خیر کوئی دن خرابی باتیں کرتے گئے پورے لشکر میں انہوں نے اختلاف کھڑا کر دیا آخر سب نے ان کو سمجھا بجا کر میں نے کر کے ان کو واپس کر دیا آپ دور لنگر چلا رہے تھے کہ جو چندے اور جو زکوات وغیرہ کا پیسہ آتا تھا وہ عام فوجیوں کو دیتے تھے جو روسا خوانین ان کے ساتھ چل رہے تھے خرچہ بھی اپنا کر رہے تھے تو لہذا وہ سدکات خیراتین پر نہیں خرچ کر رہے تھے اور ان کا پیسوں پر خرچ نہیں کر سکتے تھے ان کے لیے ان کے اس ان کا زیادہ لنگر تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت سارے جو ہے ذمہ دار لوگ جمع ہو جاتے تھے اور مچھر مشاورت کا کام اس میں ہو جاتا تھا اور عام آدمی نہیں ہوتے تھے زیادہ مشورے جو تھے وہ خفیہ رہتے تھے ان کی حفاظت کا بندوبست ہو جاتا تھا اور جہاد میں چلتے ہوئے جب آج اللہ کے رستے میں نکل گیا جہاد میں تو روز ہر وقت تو لڑنا نہیں ہوتا ہے کبھی مہینے میں لڑائی آئے گی کبھی دو مہینے میں گی کبھی چھ مہینے میں آئے گی لیکن اس کا سارا وقت جہاز میں ہے سب نکلتے ہی پہلے قدم بلس کا جہاد شروع ہو گیا ٹھیک ہے نا رو یہ مولوی صاحب جو ہے یہ وہاں اختلافی باتیں کرتے رہے مجاہدین کی آمد اور چندے کی کمی آتی گئی ان کی ساری کارکردگی ہے اور جس وقت جہاز ختم ہوا تو انگریزوں نے ان مولوی صاحب کو ایک جاگیر دی جاگیر کا پروانہ دیا اور ساتھ یہ کہا کہ آپ کی کارکردگی سے ہمیں بہت فائدہ ہوا آدمی تھے مخلص لیکن تھے احمق بے وقوف تھے اس لیے پروانہ پھار کر انہوں پھینکا اور ساری عمر روتے رہے انہوں نے کہا ہائے افسوس مجھ سے یہ حماقت اور یہ بے وقوفی ہوئی, ہوئی شخص اللہ صاحب استفا میں آپ کے پاس نہیں آیا ہوں بطور احتجاج کے اس جگہ پر ٹھیک ہے رجی اس جگہ پر, پر میں نہ نہیں جانا اظہ منانا سجر محنت صاحب صاحب نگان نے بحقیاتی کی ہے ہم نے پوچھے بغیر موجودہ الیکشن میں اور شریعت کے احکامات اور شریعت کے احکامات کو مٹا کر کوئی اگلے دین کا کام کر رہا ہو ہم اس کو قسم برداشت نہیں کر سکتے اس بات کو میں آپ کو بتا دوں اور کسی کو بھی ہم جو ہے تو کسی مفتی کو کسی پیر کو کسی عالم کو کسی لیڈر کو ہم پیغمبر نہیں مانتے ہیں. شارے پیغمبر شریعت دہندہ پیغمبر اٹھا ہے ہر کسی کے حال کو اس کی کسوٹی پر لا کر پرکھا جائے گا کسی پیڑ کو ہم پیغمبر نہیں مانتے پیغمبر کی اپنی حیثیت ہوتی ہے اور دن کا دھیان کرنا دین کی تشریح کرنا یہ اس خیر میں ہے تو لہر اس بات میں جو ہے یہ بہت احتیاط ہے کہ تانچ دین لے رہا ہے آیا اس جگہ معیاری ہے کہ نہیں ہے آیا تیری صداد، تیری صلاحیت تیرا وقت تیرا،, تیرا مال تیری جان یہ چیزیں وہ ایسا طریقے سے استعمال ہو رہی ہیں جو تجیب, تجیب اور دنیا اسلام کو فائدہ دے یا کسی ایسی ترتیب سے استعمال ہو رہی ہیں کہ تو اپنی حفاظت اور بےقوبی سے تو دن کا کام سمجھ رہا ہے اور کا اچھا خاصا فساد کر رہا ہے سراطب مستقیم کے بارے میں پہلی بات تو پرجال اللہ کو پہچاننا ہے اور پھر صلاح بیر کے سلاسلے میں آ کر اپنے کو اپنے کو فنا کرنے کی نیت سے آنا ہے اس میں اپنے کو فنا کرنے کی نیت سے آنا ہے اور اس سارے مستقیم اور اسلح ہے کیا سراد مسین میں ہے وہ فر واجب اور سنت مقدہ کا زندگی میں زندہ ہو جانا فر واجب سنت مقدہ کا زندہ ہو جانا سر کے فر سر کے واجب اور سر کے سنت مقدہ یہ ساری باتیں یہ کبیرہ گنا ہیں گویا حرام سے اور مقروع تعلیمی سے بچ جانا جی بزرا صاحب مکرو تعلیمی سے بچنا بھی لوازمات میں سے ہے نا ہاں جی حرام سے بچنا میں لوازمات میں سے ہے مقروع تعلیمی سے بچنا لوازمات میں سے مقروع تنظیم کا جو ہے تو اس میں ہر جی عظیم ہونے ہر جی عظیم ہو ہاں جی اور مشکلات پیش ہوں تو امنی مجبوری اس کے ترک کی سختی نہیں کی ہوئی ہاں جی ایسی ہی بات ہے ہاں جی تو فرال واجر سنتے موقعہ یہ زندگی میں زندہ ہو جائے حرام مکرو تعلیم زندگی سے نکل جائے یہ فرض اصلاح ہے یہ فرض اصلاح ہے جس کو یہ حاصل نہیں ہے کس آدمی کا اضطرار کے درجے میں دنیا کا کام کرنا اس کے لیے جائز ہے جس کے بغیر چل نہ سکے اور باقی سب سے پہلے فرائض میں سے ہم فریضہ یہ اپنی اصلاح ہے اس کے لیے آدمی کام کرے گا اہم فریضوں میں سے پہلا فریضہ اصلاح ہے اپنی اور اپنی اصلاح اگر نہیں ہوگی تو استرار اگر آپ کھانا میں کھائیں تو نہیں سکتے اتنی مجبوری ہو جائے آپ کے سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے آپ کا تن ناپنے کا لباس نہیں ہے ایسی اتنا سبزی کا لباس کے بغیر آپ مار پڑ رہے ہیں یہ استرار کے درجے اس کے لیے آپ کام کر سکتے ہیں اسرار کو دور کرنے کے لیے باقی پہلا فریضہ جو ہے وہ اپنی اصلاح ہے اور اصلاح کہتے ہیں فرض واجب سنت موقتہ کا زندگی میں زندہ ہو جانا اگلے دن میں زندہ نہیں ہے تو سمیا کہ ساتھ کو فرض اصلاح حاصل نہیں ہے اور کیول اثر لالچ کیجا ریا کا بادل سے دور کرنا یہ بھی فرض اصلاح میں سے ہے اخلاص دواضوں کا حصل کرنا یہ بھی فرض اصلاح میں سے ہے یہ مستحد اصلاح جو ہے وہ تو فراغ کے اگلے اگلے کمالات مجاہدات اور کملات ہیں کہ دھیان کامل کا تاری ہونا اور وہ آدمی پہ برطاری رہنا اور دل کا اللہ کے ساتھ لگے رہنا جو ہے آگے, آگے کملات کے درجے اصلاح کے وہ ہیں لیکن فروغ بہادر سنتے مغرب زندگی میں زندہ ہو جائے حرام مکسور مکرو تاریمی سے چھٹ جائے یہ تو فرض اصلاح لازمی اصلاح جو ہر کسی نے حاصل کرنی ہے اور ایسے ہی کیبل اسد علیہ رعا کا کل سے نکالنا یہ بھی فرض اسلحہ ہے جو ہر کسی نے حاصل کرنی ہے اور بعد ان میں خلاص توازوں کا اور ہمدردی خیرخائی کا پیدا کرنا یہ توحفہ فرائض کے درجے میں ہے فرائض کے برتنے میں زیادہ تفصیلات کا مناک فری آگے مستحب درجے ہیں اور آگے قرب کے راستے ہیں اور ولایت کے دروازے ہیں اور ولایت کبرا کی طرف بڑھنے کی باتیں ہیں وہ تو بعد کی باتیں ہیں اس لاکھ جو پٹ رہی ہے اس لاک جو مصیبت میں مبتلا ہے تو وجہ یہ ہے کہ فرض اصلاح اس کے پاس نہیں ہے اس وجہ سے پٹ رہی ہے آخری بات آپ سروس کروں پھر نماز کا وقت بھی ہو رہا ہے ایک دفعہ ایک آدمی کینیڈا سے آیا ہوا تھا یہ جنوب الزاد کرک وغیرہ کے علاقے ایک آدمی تھا چھوٹا بھائی امریکہ سے آیا بڑا بھائی جو ہے تو یہ تھا سا تبلیری ساتھی تھا سا ہمارا اس جگہ جو گھر میں باتیں گی تو بڑے بھائی کو اندازہ ہوا ہے کہ اس کا تو ایمان فلد ہے اس کو لے کر ہمارے مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا بیٹھا ابھی مولانا صاحب رحمت اللہ کا طریقہ کار ہوتا تھا کہ پہلے آدمی کو بلواتے تھے بولے اس سے اس کے اندر کا سارا گند بلا سامنے آتا تھا پھر جو ان کے بس سے ہو سکتا تھا تو اس کو دور کرنے کی کوشش فرماتے تھے اس آدمی مسلمانوں پر اعتراض پاکستان پر اعتراض اور ساری بات اعتراض کرتے کرتے کرتے ایسے اعتراض کرنے لگا پھر مسلمان کیوں تقریب میں پٹ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اتنا اس سے اعتراض کیا مولانا صاحب تو بڑے صبر والے بڑے دل والے شخصیت سے اللہ ان کے درجات کو سن رہے ہیں مجھے اتنا غصہ آ ہے میں نے کہا کہ گردن سے پکڑوں اور نیچے اس کو گراؤنڈی اور پتہ نہیں دیکھیے آپ ازب اللہ صاحب کے ساتھ بول نہیں سکتے ہم پوری تقریر اس سے کی تو اللہ نے ان کو توفیق ادا فرمائی ہوئی اسی دو تین جملوں میں بڑے ہم باتوں کا فیصلہ فرما دیتے تھے کا برفردار ایک پیر کا جوتا ہوتا ہے ایک سر کی ٹوپی ہوتی ہے پیر کے جوتے ساتھ کیچڑ میں ٹٹی میں گوبر میں دید میں گرد میں ساری باتوں چل رہا ہوتا ہے اس پر گر رہی ہوتی ہے لگ رہی ہوتی ہے وہ دیکھتا بھی نیلمی کیا لگا اس پر لگتی بھی ہے رگڑتی بھی جاتی بس اور سر کی ٹوپی پر معمولی گندگی اگر آ جائے اس کو اتار کر دھوتا ہے دونے سے پتھر پر مارتا ہے وہ ڈنڈا مارتے ہیں گانٹا ہے کیا ان کو ہر جگہ نظرانے والی مسلمان کی مثال سر کی ٹوپی کی ہے اور کافر کی مثال جو پیر پیر کے جوتے کی ہے چاہے مسلمان گلا کو ہوتی ہے گلا گڑتی ہوتی ہے چلے اس مشکلات سے تالیف لاتا ہے جس کے نتیجے ہیں اس کو پھر تو بتایا بنے کی توفیق ہوتی ہے رضی اللہ کی توفیق کس کو ہوتی ہے گناز کے معاف ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتا ہے آپ پوچھیں امریکہ میں جو لوگ ہیں ہم سے پوچھے کہتے ہیں کہ نو سکمبر کے گیارہ ستمبر کے واقعے کے بعد ہمارے اندر ہمارا اسلامی جذبہ ہو رہا جب ہمارے ساتھ میں سختیاں کی اور بےزیاں کی اور زیاتیاں کی تو اس کے بعد ہمیں پتا چلا کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام کی طرف آنے کی ہمیں توفیق ہوئی بوسنیا کے لوگوں کو یہاں تک پہنچایا ہوا تھا کہ عورتیں اس کاٹ پہ ان پھر رہی تھی تو مہاج روزے کا پتہ تک نہیں تھا کسی کو کلمہ بھی آتا تھا کلبہ میں نہیں آتا تھا کیسا صاحب ایسی بات تھی کلمہ تک نہیں آتا تھا جس وقت کے سربوں نے حملے کیے ہیں اور کچھ تو خون شروع کیا اور کہا کہ ہو جاؤ تو اس آدی رانوں والی عورت نے اس کو کلمہ بھی نہیں آتا تھا اس نے کھڑے ہو کر جان دیئے لیکن اس نے عیسائی کو قبول نہیں کی اور میں اجمیر کی تصویر کر رہا تھا میں نے کہا کہ ا نبی اولا بالم حسین کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ممین کے لیے اپنی جانور سے بھی پہلے ہیں میں نے کہا یہ بات تو بوسنیاں کی اسکرٹ پہنی ہوئی عورت کو بھی حاصل ہے ابھی ننگی رانا والا بھی ڈاکٹر سیار صاحب ذرا تفسیر کے میں بہت کوشچن کرتا رہا رہتا اس کیا آپ نے دیکھا کہ میں جب فارق تاثیر الما سے پوچھتا ہوں ڈاکٹر سیاد صاحب سے پوچھتا ہوں فرق ہوتا ہے نا جی کیونکہ شوق سے پڑا گئی نے کہا تو تفسیر بے کر رہا ہے تفسیر بے رائے گناہ کبھی رائے اپنی رائے سے تفسیر کرنا جو تفسیر حضور نے فرمائی ہو صابقام نے فرمائی ہو وہ کرنا ہے تو تفسیر برائے کیسے مگر ڈاکٹر صاحب ایسی بات نہیں ہے اس عورت میں کلمہ کو نہیں آتا ہے لیکن عیسائی ہونے والے کو کہا گیا تو اس کو اللہ رسول اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوئے ہیں اس نے سر کٹایا ہے گولی اسے کھائی ہے لیکن اس نے سید کو قبول نہیں کیا یہ نبی اولا بالبل مین نفسین ہے یہ بات اور ایمان کی روشنی جو کل میں ہوا کرتی ہے نا وہ یہ چیز ہوا کرتی ہے کہ کتنا گر پڑ کیوں نہ جائے یہ آدمی لیکن اس کے پاس جو ایمان کی روشنی ہے کہ اس وقت آخر میں سارے گناہ سے اس کو فجور بتلا ہے اس کے ہوتے ہوئے جس وقت بات ایمان کی آئے گی تو اس وقت یہ جان سے ایمان مان کو زیادہ عزیز کر لینا یہ بات ہے ٹھیک ہے تو اسلام, اب قلب کا یہ حال ہو میں اور اصلاح چاہتے ہیں اپنے کو نیک بننا چاہتے ہیں بند نہیں رہے کیونکہ اس کے بننے کی ترتیب ہم نے اختیار نہیں کی ٹھیک ہے نہیں تو ڈیفنیشن میں دو باتیں پہلے تین ایک تو جان اللہ کا تذکرہ کیا ایک اصلاح ہے کیا اس میں دو باتوں کا تذکرہ کیا یا بھی دونوں پہلوؤں کو جاور کیا فرض اور حرام مکرو تحریمی دونوں یا بھی دونوں باتیں اس میں آئی اور پھر اس کے لیے محنت نظر مجاہدہ کرنا اس میں سب سے پہلی بات سب سے آسان بات جو ہے اپنے آپ کو ماحول میں شامل کرنا اپنے آپ کو ماحول میں داخل کرنا ہے تو بہت اصل میں اس معاہدے کو کہتے ہیں جس کے نتیجے میں آدمی ماحول میں آ کر شامل ہوتا ہے اور جب آدمی جو لوگ اصلاح کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو یہ بھی اصلاح کی کوشش میں شامل ہوتا ہے ٹھیک ہے ایم آتے مہینے میں ایک بار ہمارے پاس کوئی خاص علی باتیں نہیں ہیں یہ ایک فریاد بزرگوں سے سنی ہے اور دل میں ایک فریاد ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اس پر غور و فکر کریں اور ہم نے اپنے آپ کو اس ماحول میں شامل کر کے اپنے اصلاح کی طرف آگے قدم بڑھائیں تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ فضل فرمائے اور ہمارے سرد احمد کا معاملہ فرمائے آفیت کا معاملہ فرمائے اور یہ چیز ہمیں حاصل ہو ٹھیک ہے دوسرا بیان صبح کے نماز کے بعد ہوتا ہے نو بجے قریب تیسی مسجد کے بعد کرتے ہیں فرق رضان دے دیں جی امداد سے بجلی نہیں ہے باہر بجلی کس وقت آئے گی جی کچھ پتہ چلتا ہے یہ ابھی آ جائے کہ گی صبر کریں سبر تھوڑا سبر کریں گے نہ خان ہزار ہمارے آئے ہوئے تھے لیکن انہیں آتے ہوئے آتے ہی رپورٹ نہیں دیے جی اپنی مرضی سے آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں ہمارے ساتھ ملتے نہیں کئی ساری جاتے پگھیلے جا کے چلے جاتے ہیں بعد کی وزارت میں پڑھائیں گے بے کام کرو میں کوئی بات آپ پوچھتے ہیں پوچھتے جب تک ازان کا وقت نہیں ہوا